ایک عورت کا شوہر ملک سے باہر رہتا ہے اور اس نے فون پر اس عورت کو تین طلاقیں دے دی اب عورت کے لیے کیا حکم ہے کیا وہ عزت کے بعد اس شادی کر سکتی ہاں دیکھیے ایک تو ہیں شرع احکامات دین جو ہے اس کا تعلق دیانت سے ہے اب یہ خاتون جس کو طلاق مل گئی ہے ثابت کیسے کرے گی طلاق اگر اس نے طلاق نامہ بھیج دیا اور اس کے وہ طلاق اس کی ضرورت کو پورا کرتا تو ہماری ہاں جو مروجہ قانون ہے اس کے مطابق یہ طلاق نامہ اپنے علاقے کے نازم کی یہاں جمع کرائے گورنمنٹ سندھ کے پنچایت رولز کے مطابق جس دن یہ طلاق نامہ جمع ہوگا جمع ہونے کے نوے دن کے بعد آپ کا کونسلر یا چیئرمین جو ہے وہ طلاق نامہ دے گا تو ایسی خاتون کے لیے نکاح کے وقت میں اس طلاق نامے کا ہونا ضروری ایک تو وہ جو شوہر نے دیا ایک وہ جو پنچایت کمیٹی سے ملا اب اس نے فون پہ طلاق دی اور قبول بھی کرتا کہ طلاق لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں جہاں وہ رہتا ہو وہاں دو آدمی بھیجے جائیں وہ تصدیق کریں کہ بھیا ہمارے سامنے آپ بتائیں کہ آپ نے طلاق دی اگر وہ ہاں کرے یہ تصدیق کی خط لکھ دیں کہ ہم دونوں اس بات کے گواہ ہیں کہ اس نے طلاق دی ان دونوں گواہوں کو مفتی کے سامنے پیش کیا جائے مفتی دونوں سے گواہی لے کر طلاق حکم لگائے گا پھر طلاق حکم لگانے کے بعد یہ طلاق نامہ پنچایت کمیٹی میں جمع کرائیں پھر وہاں سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد اس کا دوسرا نکاح ہوگا اس لیے کہ متلقہ میں قانون ہے مجریہ اکسٹھ فیملی آرڈیننس کہ اگر کسی کی طلاق ہو جائے تو یہ کالم موجود ہے آیا دلہن کماری ہے یا متعلقہ اور اگر متعلقہ ہے تو آیا اس نے کیا پنچایت رول کے مطابق طلاق نامہ حاصل کیا جب تک وہ طلاق نامہ نہیں ہوگا قاضی نکاح نہیں پڑا سکتا قانون اس جی اس جی عدت تو اسی وقت سے شروع ہو جائے گی جب اس کو پتا لگا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی جی اس وقت سے عدت شروع ہو جائے گی